بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مسد دیند مَنْ مدولی ول اکتی و رسولی وجری وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق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 فَمَن كَانَ عَدُوًّا لِلجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَلَمَّا عَاهَدُوا أَهْدَنَّ بَذَرَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يعلمون.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 من کانا جو کوئی ہے ادو دشمن لاہی اللہ, اللہ کا وہ ملاقتی ہی اور اس کے فرشتوں کا ورسلی رسولی اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور مکائی کا فعین اللہ تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے لل کافرین کافروں کا جو ان کو نہیں مانتا میں بھی ان کا دشمن ہوں والا قد اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کی الی کا آپ کی طرف آیاتً ان آیتیں بیناتن واضح واضح دلائل ہم نے آپ کی طرف نازل کیے لیکن اس کے باوجود یہ نہیں مانتے وہ ماں یکفر ہو اتنے واضح دلائل ان کا انکار نہیں کرتے اور نہیں کفر کرتے بیہا ان کے ساتھ الل الفاسقون مگر نافرمان فرمان ہی اوا کلما اور کیا جب بھی احاد انہوں نے وعدہ کیا احداً کوئی وعدہ نابازا ہو تو پھینک دیا اس کو فریقن ایک گرو نے ان میں سے بلکہ اکثر ان میں سے ایمان ہی نہیں لاتے